حوالہ کا کاروبار کرنا کیسا ہے دیکھیے حوالے کا کاروبار اسٹیڈ بینک کے قوانین کے خلاف ورزی اور حوالے کا کاروبار کرنے والوں کو بےچاروں کو دیکھا نہیں آپ نے دو دو تین تین سال جیل میں پڑے رہے تو ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آدمی کی عزت اور ناموس مجرو ہو عزت اور آبرو جو ہے اس کا بچانا بھی فرض ہے بظاہر شرن اس کام میں کوئی حرض نہیں لگتا مگر اگر وہاں کے قوانین یہ ہیں کہ اس کو کرنے سے آدمی کی تزلیل ہوگی جیل جائے گا ہاتھ کھڑی لگے گی ایسے کاموں سے بچنا چاہیے مثلاً بظاہر میں پوچھوں ایک آدمی دبئی سے ایک کلو سونا لائے اور یہاں سونے کے دام زیادہ ہیں وہاں کم ہیں یہاں لاکر اگر سونا بیچے تو شرن کیا حرج مگر کسٹم کے رولس ہیں کہ بغیر اجازت کے آپ سونا نہیں لا سکتے اور اگر پتہ لگ گیا ظاہر ہاتھ کھڑی لگے گی جیل جائیں گے اور پورے خاندان میں تزلیل ہوگی تو عزت کو بچانے کے لیے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے